بسم اللہ الرحمن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رب العالمین مسلمان کسے کہتے ہیں اگر میں فاروق سے پوچھوں تو ان کے نزدیک مسلمان کی ڈیفینیشن دوسرے سے مختلف ہوگی اسی طرح حسن سے پوچھوں ابرار صاحب سے پوچھوں اور آپ میں سے ہر ایک سے پوچھوں تو آپ مسلمان کو مختلف انداز میں ڈیفائن کریں گے آپ کے نزدیک مسلمان کا ایک تصور ہے ایک پکچر ہے مسلمان کی اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم نے سلمان کسے کرا دی تو میں نے جو آپ کو حدیث سنائی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے المسلمو مسلمان وہ ہے من سلیم المسلموں نہ بال لسانی ہی جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں اصل مسلمان ہمارا مسلمان اور ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اصل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں میرے ہاتھ سے یا میری زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی اگر پہنچ رہی ہے تو میں اپنی ڈیفینیشن کے مطابق مسلمان ہوں لیکن اللہ کے بتایا ہو مسلمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دو آرگنس کا ذکر فرمایا ہے زبان کا اور ہاتھ کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے مسلمان کو ان دو کے علاوہ جس سے چاہے تکلیف پہنچاتے رہیں ان دو کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ ہاتھ جو ہے یہ طاقت کا اظہار کرتے ہیں ہاتھ سے آپ طاقت کا اظہار کر سکتے ہیں کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تھپڑ مار کر بھی مکہ مار کے بھی قتل کر کے بھی اور قلم کے ذریعے کیونکہ ہاتھ سے قلم چلتا ہے نا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے آپ کے ہاتھ سے اور جس کا ہاتھ نہیں چل سکتا اللہ تعالیٰ نے زبان تو اسے دی ہی ہے زبان ہر کوئی چلا لیتا ہے اور یہ دو چیزیں ہیں جو لازمی انسان استعمال کرتا ہے ورنہ یہ نہیں ہے کہ پیروں سے وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے یا دوسرے اعضاء سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا مسلمان بننے کی توفیق ادا فرمائے آج ہم جملے کی طرف چل رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس لیے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ ہم اسی صورت بھی بنا سکیں گے جب ہم اسم کو چار اعتبارات سے اچھی طرح سمجھ سکیں گے وہ چار اعتبارات کیا ہیں ہمیں اسم کی جنس کا پتہ ہونا چاہیے کہ اسم مذکر ہے یا مونس ہے اگر مذکر یا مونس نہیں ہے تو استعمال اس کا مذکر ہوتا ہے یا مونس ہوتا ہے تھا؟ ہمیں اسم کا عدد معلوم ہونا چاہیے واحد مصن جمع کہ اگر اسم واحد ہے تو اس سے مصنع کیسے بنتا ہے اور اگر اسم واحد ہے تو اسے سے جمع کیسے بنتی ہے جمع سالم بنتی ہے اس کی یا جمع مکثر بنتی ہے پھر جمع سالم مزکر کیسے بنتی ہے جمع سالم انس کیسے بنتی ہے یہ ساری چیزیں الحمد ہم پڑھ چکے ہیں ہم. ہمیں اسم کی وسعت کا پتہ ہونا چاہیے کہ اسم نکرے یا معرفہ اور چوتھی اور آخری چیز اسم کے بارے میں وہ اسم کا اعراب ہے مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ واحد اسم مرفو کیسے ہوتا ہے منسوب کیسے ہوتا ہے مجرور کیسے ہوتا ہے مصنع اسم مرفو منسوخ مجرور کیسے ہوتا ہے جمع سال مذکر مرف منسوخ مجرور کیسے ہوتا ہے جمع سال مونس مرفو منسوخ مجرور کیسے ہوتا ہے اور جمع مکثر اسم مرفو منسوخ مجرور کیسے ہوتا ہے ان تمام باتوں کو ان شاء اللہ تعالیٰ ذہن میں رکھتے ہوئے آج ہم اپنا پہلا جملہ بنائیں گے ان اللہ تعالی لیکن جملے سے پہلے ایک چیز اور سمجھ لیجیے کہ کوئی بھی اسم جب اکیلا استعمال ہو رہا ہوتا ہے نا جیسے قلم ایک اس میں کتاب ایک اس میں کلمانی ترجمہ دو قلم کا ہے لیکن ورڈ ایک ہے کلمانی ورڈ ایک ہے نا ورڈ ایک ہے اکلام قلم کی جمع ہوتی ہے دو سے زائد قلم لیکن لفظ ایک ہے بات کر رہا ہوں لفظ ایک کو میننگ اس کے چاہے ایک کے ہوں چاہے دو کے ہوں چاہے دو سے زائد کے ہوں لفظ ایک ہو تو عربی گرامر کی اصطلاح میں اکیلا لفظ اکیلا لفظ مفرد کہلاتا ہے اکیلا لفظ مفرت کہلاتا ہے رجل ایک مفرت لفظ ہے رجلانی مفرد ہے مفرد ترجمہ بے شک دو مرد ہے لیکن لفظ ایک ہے رجال مفرد لفظ ہے اگرچہ ترجمہ دو سے زائد مرد ہے مفرد جب مفرد سے ملتا ہے نا تو مرکب بن جاتا ہے مفرد مفرد سے مل کر کیا بناتا ہے مرکب اور یہ مفرد اور مرکب یہ عربی کے لفظ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے آئے ہیں دو اسماں جب آپس میں ملیں گے تو مرکب کنسٹرکٹ ہو جائے گا ایک مرکب بن جائے گا اوکے جی وہ مرکب جو ہے وہ یا تو تام ہوگا جس کے معنی جملے کے ہیں دو اسما ملیں گے تو مرکب بنے گا وہ مرکب یا تو جملہ ہوگا یعنی دو اسما مل کے جملہ بنا دیں گے عربی زبان میں آپ کسی بھی زبان میں دو اسما کو ملا کر جملہ نہیں بنا سکتے چاہے اردو ہو چاہے انگریزی ہو عربی زبان میں دو اسماں ملیں گے اور جملہ بن جائے گا یہ ہم نے سیکھنا آج تو مرکب یا تو تام ہوگا یعنی جملہ ہوگا یا پھر مرکب تام یعنی جملہ نہیں ہوگا بلکہ ناکس ہوگا جملہ نہیں ہوگا پھر اسے ریوائز کر لیں کہ سنگل ورڈ اکیلا لفظ عربی گرامر کی اصطلاح میں مفرت کہلاتا ہے مفرد جب مفرت سے ملتا ہے تو مرکب بن جاتا ہے اور مرکب دو طرح کا ہوتا ہے ناقس اور تام ناقص مرکب اس کو کہتے ہیں جو جملہ نہ ہو اور تام رقم کس کو کہتے ہیں جو جملہ ہو کلیئر جملہ جو ہے عربی زبان میں دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ اور دوسرا ہوتا ہے جملہ تو فروخ ہم کون سا جملہ سٹارٹ کریں گے اسمیہ کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر کا سوال نہیں ہونا چاہیے جملہ سٹارٹ کریں گے سیدھی سی بات ہے تو ہم نے اسم پڑھ ہے تو اب ہم دو اسما کو استعمال کر کے جملہ اسمیاں بنانے کے قابل ہو گئے اوکے جی تو ہمارا ٹاپک آج کا ہے جملہ اسمیاں جملہ اسمیاں دو اسما کے ملنے سے بن جائے گا دو اسما کے ملانے سے جملہ اسمیاں ہم بنا لیں گے لیکن کچھ شرائط آپ نے لاگو کرنی ہوں گی ان دونوں اسما پر اگر شرائط لاگو کر دیں گے تو آپ کا جملہ اسمیا صحیح بنے گا اگر شرائط آپ لاگو نہ کر سکے کسی ٹاپک کے نہ سمجھنے کی وجہ سے تو آپ کا جملہ اسمیا غلط بن جائے گا شرائط اب آپ نے نوٹ کرنی ہے جملہ اسمیا میں جو شرائط لاگو ہوں گی یعنی ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیا بن جائے گا تو دو اسماں ان کی شرائط میں آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں پہلی شرط یہ ہے کہ پہلا اسم اور دوسرا اسم ٹھیک یہ دونوں مرفو ہونے چاہیے اگر آپ کو مرفوع کسی اسم کا بتانا نہیں آتا تو آپ جملہ نہیں بنا سکیں گے سیدھی سی بات آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ واحد اسم مرفو کیسے ہوتا ہے مصنع اسم مرفو کیسے ہوتا ہے جمع سال مزکر مرفو کیسے ہوتا ہے جمع سال مونس مرفو کیسے ہوتا ہے جمع مکسر مرفو کیسے ہوتا ہے اگر آپ کو مرفو کا نہیں پتا تو آپ جملے میں استعمال ہی نہیں کر سکتے اوکے جی یہ کنڈیشن جو ہے یہ کنڈیشن دونوں کے لیے ہنڈریڈ پرسنٹ کنڈیشن پہلا اسم بھی مرفو ہونا چاہیے دوسرا اسم بھی مرفو ہونا چاہیے اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے دوسری کنڈیشن پہلا اسم جو ہے وہ مارفا ہونا چاہیے اور دوسرا اسم نکرا ہونا چاہیے مارفا نکرا کمبینیشن سے آپ جملہ بنا لیں گے اب اگر آپ کو مارفا نکرا کا نہیں پتا آپ کو یہ نہیں پتا کہ اسم کب کب مارفا ہوتا ہے تو آپ جملے میں اسم کو استعمال نہیں کر سکتے اوکے جی یہ شرط جو ہے دونوں کے لیے کہ اس کا مارفا ہونا اور اس کا نکرا ہونا یہ نائنٹی نائن ہے کیا مطلب کہ پہلا اسم آپ کا نکرا بھی ہو سکتا ہے چانسیز ہیں اور دوسرا اسم مارفا بھی ہو سکتا ہے چانسیز ہیں لیکن ایک پرسنٹ کو ہم پڑھیں گے نہیں ہم نائنٹی نائن پرسینٹ ہی پڑھیں گے اوکے جی یہ مرفو ہونا اور معرفہ یا نکرا ہونا اسم کے دو پہلو کور کر رہا ہے عراب اور وسط عراب اور وسط کور ہو رہے ہیں نا اس سے ٹوٹل ہم نے چار پڑھے کون کون سے بچے ہیں جنس اور رزت اب اس کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے جو تیسری کنڈیشن ہوگی کہ جنس اور عدد میں دونوں برابر ہوں گے جنس اور عدد میں دونوں برابر ہوں گے یعنی پہلا اگر مذکر ہوگا تو دوسرا بھی مذکر آئے گا پہلا مونس ہوگا تو دوسرا بھی مونس آئے گا پہلا واحد ہوگا دوسرا بھی واحد پہلا مسنا دوسرا مسنہ پہلا جمع دوسرا جمع یہ شرط نہیں ہے کہ جمع سالم ہوگا تو جمع سالم ہی آئے گا یہ شرط نہیں ہے سمپل شرط ہے کہ جمع ہوگا اگر پہلا تو دوسرا بھی جمع ہی ہوگا یہ کنڈیشن جو ہے نا یہ 99.99% ٹھیک ہے لیکن جی اگر آپ نے تین شرطیں سمجھ لی نا تو آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ پہلا جملہ اسمیاں عربی زبان میں بنا لیں گے پھر نوٹ کر لیجئے دو اسما کو ملا کر ہم نے جملہ اسمیا بنانا ہے. پہلے اسم اور دوسرے اسم کے لیے شرائط کیا ہیں ان کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں پہلی شرط دونوں اسموں کے لیے یہ ہے کہ برفو ہونے چاہیے دونوں برفو یہ نہیں کہ آپ ایک مرفوع رکھ دیں ایک منسوب رکھ, رکھ دیں ایک منصوب رکھ دیں ایک مجرور رکھ دیں اور جملہ بنا کے بیٹھے ہوں اوکے okay? بنا تو لیں گے آپ لیکن وہ بنے گا نہیں تو پہلی شرط یہ ہے کہ دونوں کو مرفوع رکھنا ہے آپ نے اسے آپ کو پتہ ہو جائے واحد اسم مرفوع کیسے آتا ہے واحد اسم مرفوع کیسے آتا ہے دو پیش کے ساتھ اور اگر علیہ فلام آ جائے تو ایک پیش رہ جاتی ہے مصنح مرفوع کیسے آتا ہے آنی کے آواز کے ساتھ آنی کی آواز کے ساتھ مرفو آتا ہے مرفو کی بات کر رہا ہوں جمع سالم ازکر مرفو کیسے آتا ہے آتون کی آواز کے ساتھ, سالم مرفو کیسے آتا ہے؟ آتن آواز کے ساتھ. نام لگ جائے تو آتو اب دیکھیے ہر ایک کا مرفو ڈفرنٹ ہے ہر ایک کا مرفو ڈفرنٹ ہے اگر آپ نے یہاں مکس کر دیا تو جملہ حالت ہو جائے گا مارفا پہلا اسم ہونا چاہیے سات صورتیں معرفہ کی ہو سکتی ہیں ہم نے پڑھی ہیں پانچ اس میں سے ہم نے پڑھ لی ہیں اب ایک ایک معرفہ کو ہم رکھ کر پہلے اسم کی جگہ اپنے جملے بنانے کی کوشش کریں گے تو پہلا معرفہ دوسرا نکرہ اور جنس اور عدد دونوں برابر کلیئر ہو گیا اب نوٹ کر لیں کہ پہلا اسم جملے میں کیا نام پائے گا اسے کیا نام دیا جائے گا تو پہلے اسم کو ہم کہیں گے جملہ اسمیا کا پارٹ مبتدا مبتدا یعنی مبتدا وہ اسم ہوگا جسے جملہ اسمیا کی ابتدا ہو رہی ہوگی پہلا اسم کیا کہ مبتدا کلیئر دوسرا اسم جو ہے وہ کہلائے گا خبر تو گویا مفتا اور خبر مل کر جملہ اسمیاں بنا دیں بات سمجھ میں آ گئی مفتدا کسے کہتے ہیں آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہیں گے جملہ اسمیاں کا وہ پارٹ وہ اسم جس سے جملہ اسمیا کی ابتدا ہو رہی ہو آپ سے پوچھا ہے جی خبر کسے کہتے ہیں آپ کا جواب ہوگا جبلا اسمیا کا وہ پارٹ ٹھیک ہے جو مفتا کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہوگا اوکے جی تو مفتا اور خبر یہ دو پارٹس مل کر جملہ اسمیا بنا لیں گے میں نے تو معرفہ کی جو پانچ اقسام ہم نے پڑھی ہیں ایک ایک قسم کو ہم مفتا کی جگہ پر رکھ کر جملے بنانے کی کوشش کرتے ہیں اوکے جی معرفہ کی پہلی قسم ہم نے کون سی پڑھی تھی علم, علم. علم تو ہم کہیں گے جی علم بطور مفتا کلیئر اسم بطور مفتا زید زندہباد اسٹارٹ جی. لیتے ہیں جی زید سے زید علم ہے تو زید کو میں مفتا کی جگہ پر رکھنا چاہ رہا ہوں مفتا معرفہ ہوتا ہے زید معرفہ اوکے پہلی شرط پوری ہوگی دوسری شرط مفتا کے لیے کیا مرفوع ہونا چاہیے تو زید کو مرفوع کرنا آتا ہے آپ کو واحد اس میں تو زید مرفوع کیسے ہوگا زیدن ان یہ ہمارا مفتہ تیار ہے اب زید کے بارے میں, میں میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ زید کون ہے یا کیا ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ زید ایک طالب علم ہے طالب علم کی عربی کیا ہوتی ہے طالب تو طالب کا لفظ خبر کی جگہ پہ آ جائے گا مجھے بتائیے طالب نکرہ ہے نا نکرہ ہے نا طالب کیونکہ معرفہ کی پانچ قسموں میں پورا نہیں بیٹھ رہا نہ کرا تو خبر کی جگہ پہ آ سکتا ہے اوکے خبر کے لیے مرفو ہونا ضروری ہے طالب کو مرفو کر دیں تالب ان تیسری شرط اب چیک کر لیں کہ جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں کہ نہیں ہیں چیک کریں مقتدا مذکر ہے نا تو طالب بھی مذکر ہے جنس میچ ہو گئی عدد چیک کریں زید واحد ہے طالب بھی واحد ہے عدد بھی میچ ہو گیا تینوں کنڈیشنز پوری ہو گئی آپ کا جملہ 100% درست بن گیا زیدن طالبن اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے زید ایک طالب علم ہے اب یہ ہے آپ نے خود لگانا ہے کیونکہ دیر از نو ہے ان عربک عربی میں ہے نہیں ہے یہ ہے پھر کہاں سے آیا یہ ہے معرفہ نکرہ کمبینیشن سے آ گیا تو دو اسما مل کر جملہ بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے تو زیدن طالبن پہلا جملہ اس میں آپ کا بن گیا آپ سے پوچھا جائے جی زیدن طالبن کیا ہے آپ کہیں گے جی ایک مرکب ہے مرکب ہو گیا نا پہلی بات ہوئی دو الفاظ ہیں تو مرکب ہو گئے اب مرکب ہے تام ہے یعنی جملہ ہے جملہ کون سا جملہ ہے جملہ اسمی ہے جملہ اسمی کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں دو مبتدا اور خبر مفتہ معرفہ ہوتا ہے خبر نکرا ہوتی ہے اوکے مبتدا خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں اوکے جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہوتی ہے اوکے سب کچھ پورا ہو گیا جملہ ہمارا بن گیا زید الب زید ایک طالب علم ہے تو پہلا جملہ بن گیا جی تو زید کے بارے میں ایک خبر مل گئی آپ کو کہ زید از اٹوڈینٹ اوکے جی لیں جی اسماعیل میں کہنا چاہتا ہوں زید ایک مسلمان ہے کیا اربی ہوگی اس کی زئیم زید المسلم یہ آپ نے بنایا جملہ پتا ہے نا ٹھیک ہے جی جناب میں کہنا چاہتا ہوں زید کے بارے میں ایک خبر دینا چاہتا ہوں کہ زید مومن ہے یار زید المومن انہوں نے اور درجہ اس کا بڑھا دیا آپ کے لیے میں زید کے لیے خبر رکھنا چاہتا ہوں کہ زید ایک ٹیچر ہے زید المولم زید المدرسل استاد ان اگر تینوں نہیں آتے تو زیدن ٹیچرن <laughs> <laughs> صیح> <laughs> صیح> بات زئی نا یعنی رول آپ نے اپلائی کرنے ہیں عربی نہیں آتی بعد میں دیکھ لیں گے رول تو اپلائی کریں نا اوکے جی جی زید کے بارے میں میں خبر دینا چاہتا ہوں کہ زید بیٹھا ہوا ہے زیدن زید زید جالسن جی میں کہنا چاہتا ہوں زید کھڑا ہوا ہے زیدن <laughs> ید کا ایمن کا میں کہنا چاہتا ہوں جی زید نے روزہ رکھا ہوا ہے زعید السا اب آپ یہ نہیں کریں گے جی رکھا ہوا تو یہاں ہے نہیں کہیں یہاں رکھا ہوا كی عربی نہیں ہے فالو کر رہے ہیں نا تو ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے ٹرانسلیشن مینس ٹو ایکسپریس این آئیڈیا فرام ون لینگویج ٹو این یہ لفظی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی کسی زبان میں ورنہ پھر حال وہی ہوگا کہ لفظی ٹرانسلیشن والوں کا کہ لفظی ٹرانسلیشن کا جسے شوق تھا تو وہ کھانے کے لیے گیا ہوٹل میں اس نے بیرے کو بلایا اور اسے پوچھا وٹ وٹ از ٹھیک ہے وٹ وٹ از کیا بیرا بھی ایسا ہی تھا ماشاء اس نے کہا جی آل سم از سب کچھ ہے پھر اس نے سوال کیا جی مٹن از مٹن ہے تو اس نے آگے سے جواب دیا از <laughs> <laughs> یعنی ہے. پھر ایسی انگلش ہوگی کہ روزہ رکھا ہوا ہے آپ کہیں گے جی, روزہ رکھا ہوا تو رکھا ہوا کی بھی عربی آنی چاہیے تو ایسا نہیں ہوگا روزہ رکھنے والا سائم ہوتا ہے لہذا سمپل جملہ بن گیا زی اوکے جی جی زید موجود ہے زید ال موجود ان زعید الحاظر زید غائب ہے زیدن زید الغ غائب زید از ایبسنٹ ٹھیک ہے زید غائب ہے جی میں کہنا چاہتا ہوں زید نیک ہے نیک نیک زید سال زیدن سال میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے جی زید اچھا ہے اچھا زعید الحسن زیدن حسنن زید اچھا ہے میں کہنا چاہتا ہوں ساقب کہ زید خوبصورت ہے زیدن میں کہنا چاہتا ہوں جی زید لمبا ہے طبی زیدن, زیدن, زیدن آپ کہنا چاہتے ہیں جی زید چھوٹے قد کا ہے ٹھیک ہے اب یہ چھوٹا کت لفظ ہی ایسا ہے کہ اور را کثیر اب یہ ویکیبلری ہے اب کی سیدھی سی بات ہے اب ویکیبلری ایسے نہیں آئے گی آپ کو کہ کوئی ڈکشنری آپ کو یاد کریں اسے لفظ ڈیلی آپ کوئی نیا لفظ جو سیکھتے ہیں اسے یاد کر لے اور پچھلے بھی ساتھ یاد رکھیں ویکیبلری آپ کی انشاءاللہ شاء اللہ بڑھنی شروع ہو جائے گی کسی طرح تو کثیر اپوزٹ ہے طویل کا طویل کا اپوزٹ کثیر زید بڑا ہے بڑا بڑا بڑا اکبر نہیں ہوتا اکبر سب سے بڑا ہوتا ہے کبیرن ان زید الکیر زید الکبر زید چھوٹا ہے زئیید السیر بڑا چھوٹا جو ہمارے گھر میں ہوتا ہے یہ بڑا بھائی ہے یہ چھوٹا بھائی ہے تو ایک کبیر ہے ایک صغیر ہے ایک ہے بڑا لمبا اور ایک ہے چھوٹا چھوٹے قد والا وہ طویل اور کثیر ہے زید محنتی ہے اس کی تو بن جائے گی عربی محنتی یون یہ <laughs> تو بنا دینا نا کم از کم ہاں سو محنتی کو عربی میں کہتے ہیں مجتہد مجتہد بولے جبلا زیدن مج تحیدن زید مج جی آپ نے بتانا ہے کہ زید صبر کرنے والا ہے ہاں زیدن سابرن زیدن سابرن زیدن سابرن زید الابید صابرن زید صبر کرنے والا ہے اب آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہاں پر صابر نام نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی زید صابر ہے ٹھیک ہے یہاں صاب مین سبر کرنے والا جی زیب زید شکر کرنے والا ہے زید ان شاقراب سب نے ایک ایک جملہ بنا لیا اور آپ نے بنایا زید اور حامد ٹھیک ہے زید اور حامد باؤ کے معنی اور کیا ہوتے ہیں نا زید اور حامد یہ مفت بن سکتے ہیں نا میں اب زید اور حامد کے بارے میں خبر دینا چاہ رہا ہوں انہیں مفتا بنائیں پہلے مفتا کے لیے بارفا تو ہیں ہی دونوں دوسری شرط کیا مرفو کرے نا مرفو زید و حامدن زید الحامدن اب زید اور حامد کے بارے میں میں خبر دینا چاہ رہا ہوں زید اور حامد طالب علم ہے زیدن و حامدن زئیدن حامدن زیدن و الحمدن آواز نہیں آ رہی مجھے طالبانی زئید الحامدن طالبانی چیک کر لے رولس چیک کر لیں ہاں جی مفتا زیاد الحامد ہے نا مفتا کے لیے پہلی شرط مرفو اوکے مرفو مبترا کے لیے دوسری شرط معرفہ اوکے خبر کے لیے پہلی شرط مرفوع تو طالبانی مرفوع ہی ہے یار مصنف کا مرفوع طالبانی آنی ہی ہوتا ہے نکرا دوسری شرط پوری ہوگی جین صدت کے اعتبار سے دیکھیں مطابقت ہے یہ دو ہیں تو یہ بھی دو یہ مذکر تو یہ بھی مذکر اوکے کلیئر ہو گیا نا یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے زید عربی نہیں بنانی آپ نے جو پڑی ہوئی ہے وہ اپلائی کرنی ہے تو پورا ہفتہ پیچھے جو لگایا ہے ہم نے وہ محنت کی ہے کہ مسنہ کا عراف کیسے آتا ہے جمع کا عراف کیسے آتا ہے اور اسی طرح دوسرے اسما کا عراب کیسے آتا ہے جی اسماعیل زید اور حامد لمبے ہیں زید الحمد الویلانی زید اور حامد خوبصورت ہیں جی دونوں صاحب زید اور حامد نیک ہیں زید، و حامدن، صالحان, صالحان زید الحمد صالحانی زید اور حامد بیٹھے ہیں جلسانی زہیب زید اور حامد کھڑے ہیں زید الحمد القاعمانی جی عمیر زید اور حامد مہنتی ہیں مج تحیدانی ٹھیک ہے زید اور حامد روزے دار ہیں ماشاء اللہ ذہین لوگ ہیں آپ آپ نے جملے بنایا زید حامد اور محمود ٹھیک اب ان کے بارے میں میں خبر دینے لگا ہوں تو پہلے مرفو رکھوں دونوں تینوں کو زیدن و حامدن زیدن و حامدن و محمود نیک ہیں سالی نیک ہیں صالحون ہنا ہونا گیا نا یہ نہیں کہ صالحون کیونکہ تنوین آپ کو تنگ کر سکتی ہے ہر جگہ مرفو تنوین نہیں ہوتی اعراب ہر جگہ سے چیک کرنا ہے اب جمع چونکہ مفت ہے تو خبر جمع آنی چاہیے اور جمع لفظ کو دیکھ کے بنے گی کہ اگر صفت لفظ ہے تو جمع سالم بن جائے گی اور اگر صفت نہیں ہے تو جمع مکثر بن جائے گی ایسے ہی ہے نا تو سوال چونکہ صفت ہے تو صالح کی جمع بنتی ہے سالح ہونا اور وہ مرفو ہوتی ہے سال ہیینا منصور اور مجرور ہوتی ہے وہ تو استعمال ہی نہیں کرنی ہم نے جی ہے ہاں قوما ڈالتے ہیں یہاں <سؤال> پر قوما نہیں ڈالے گا یہاں پر واؤ جو ہے یہی قومے کو بیان کرے گا ریپرزینٹ کرے گا ٹھیک ہے یعنی عربی زبان میں ایسے نہیں ہوتا کہ زیدن قوما حامد و محمود یعنی اس قومے کو واؤ کے ساتھ ہی شو کیا جائے گا کہ زیدن حامد ان و, و محمود سالحنا انگل کا کنسپٹ ہے کہ آپ کا جو نامنل سینٹینس ہوتا ہے نا وہ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ پر مشتمل ہوتا ہے تو یہ سبجیکٹ اور وہ وہ والا والا جو ہے جملہ فیلیا میں آ جائے گا کلیئر ہو گیا نا تو گرامر تقریبا ہر زبان کی ملتی جلتی ہے اس لیے آپ کو کسی ایک زبان کی گرامر اچھی طرح آنی چاہیے پھر آپ کو دوسری زبان کی گرامر ان شاء اللہ تعالیٰ آ جائے گی جی جناب زید حامد محمود بیٹھے ہوئے زید الحمد ان محمود انجال سونا ثاقب زید حامد اور محمود کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی جناب زید حامد اور محمود مہنتی ہیں مجھتا ہی مجھتا ہی دونا مجھتا ٹھیک اچھا اب آپ نے عربی میں محمود نہیں کہنا محمود محمود صاحب آئے نا یار وہ بھی دیکھے محمود کرتا ہے وہ بھی محمود تو محمود نہیں ہے محمود عربی پرشن محمود ہے ناٹ محمود محمود میں تو آپ میم کے نیچے زیر بول رہے ہیں جبکہ یہاں پر میم کے اوپر زبر ہے تو محمود زید کے بارے میں ہم نے اتنی ساری خبریں اکٹھی کر لی اب ہم کچھ خبریں اکٹھی کرتے ہیں مونڈس کے بارے میں مونڈس ہمارے پاس ہے جی مریم مریم مارف ہے مفتا بن سکتی ہے مریم کو ہم نے اب مرفو رکھنا ہے مریم کو آپ مرفو کیا بنائیں گے مریمون لیکن اب یہاں پر ایک چھوٹا سا کنسپٹ ہم نے سمجھنا ہے اور پھر آگے چلیں گے ان تعالی جب اراب سیٹ کیا جا رہا تھا نا جب اسماع کا اعراب سیٹ کیا جا رہا تھا خواتین کھڑی ہو گئیں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے مطالبات تسلیم کیے جائے ہمارے مطالبات تسلیم کیا جائے, جائے حالانکہ اعراب سیٹ کر دیا گیا تھا مذکر مونس مسنہ واحد جمع سب کا سیٹ کر دیا ہمارے کچھ مطالبات ہیں وہ تسلیم کیے جائیں انہوں نے کہا جی کیا مطالبات ہیں آپ کے ان کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے سے ڈبل حرکت نہیں اٹھتی ہم سے ڈبل حرکت نہیں اٹھتی اوکے okay, جی ہم سنگل حرکت لیں گے فالو کر کے چلے ٹھیک ان کا مطالبہ تسلیم کر دیا گیا لہذا مریمون نہیں کہیں گے آپ کیا کہیں گے مریمون ان کا ایک مطالبہ یہ تھا اوکے رزلٹ کا نکلا ریزلٹ یہ نکلا کہ اب آپ نے جب بھی مونس نام بولنا ہے نا کوئی مونس نام بولنا ہے اس پہ ڈبل حرکت نہیں بولنی ہے آپ نے کلیئر سمجھ آ گئی مشکل بات تو نہیں تھی نا سمپل سی بات تھی ان کا مطالبہ تھا کہ ہم نے ڈبل حرکت نہیں قبول کرنی اوکے ایک مطالبہ ان کا یہ تھا دوسرا مطالبہ انہوں نے اور خطرناک پیش کر دیا دوسرا مطالبہ انہوں نے یہ پیش کیا اور انہوں نے کہا جی ہم نے مجرور ہونا تو ہے لیکن ہم نے مجرور زیر نہیں ہونا مطالبہ ان کا کہ ہم نے زیر نہیں ہونا ہم نے زیر نہیں ہونا ورنہ واحد اسم مرفو پیش کے ساتھ ہوتا تھا نا منصوب زبر کے ساتھ اور مجرور زیر کے ساتھ انہوں نے پہلا مطالبہ تو یہ رکھا کہ ایک تو ہم ڈبل حرکت نہیں لیں گے ایک مان لیا تو دوسرا اور انہوں نے پیش کر دیا دوسرا یہ ہے کہ ہم نے زیر نہیں ہونا اب ظاہر بات ہے دوسرا مطالبہ بھی ان کا مان لیا گیا لہذا اگر آپ سے پوچھا جائے جی مریم کا اراب بولیں تو آپ کا جواب ہونا چاہیے مریم مریما مریما ٹھیک ہے کیونکہ اس نے زیر نہیں ہونا مریم مریماں مریماں اوکے اب میں آپ سے کچھ مونس آسما کے اعراب ذرا نکلوا لوں سی بات تھی کوئی مشکل نہیں تھی کہ آپ کہیں کہ سمجھ نہیں آئی سمجھ آپ کو آ گئی ہے جی فاطمہ کا راہ بولے اسماعیل फातिम। فاطمہ ٹھیک ہے یہ فرسٹ فارم بولیے نا سیکنڈ فارم اس کی فاطمہ تھا تھرڈ فارم فاطمہ تھا یعنی آپ نے فاطمہ تین ہی کہنا فالو کر کے نا کیونکہ ان کی دوسری جان تک ہم نے زیر نہیں ہونا جی زینب زینب کا راہ زینبو زینبا زینبا, زینبا, زینبا, زینبا ایکسلنٹ عائشہ کا اعراب بولے جی عائشہ عائشہ تو عائشہ تھا عائشہ آپ کو بات سمجھ میں آ ہے اوکے جی دو شرائط اپنی پیش کی دو مطالبات رکھے دونوں مطالبات ان کے قبول کر لیے گئے اور اعراب دینے والوں نے خواتین کو ایک الگ نام سے رجسٹر کر لیا ٹھیک ہے نے کہا کہ یہ جو ہے نا جو ڈبل حرکت نہیں لیتے اور زیر نہیں ہوتے ان کو انہوں نے کہا ہم ایک الگ کیٹیگری بنا لیتے ان کی ہو سکتا ہے آج یہ آئے کل کو کوئی اور آجے جائے تو ہم اسے اسی کیٹیگری میں ڈالتے رہیں گے تو اس کو انہوں نے نام دیا غیر منصرف اسما اب آپ سے سوال کیا جائے عمر کہ غیر منصرف اسم کسے کہتے ہیں تو آپ کا کیا جواب ہوگا یعنی اس کیٹگری میں تو وہ نس سے بیٹھے ہیں نا اس وقت آئے ہوئے لیکن میں بی یہ کیٹگری بڑھے آگے اس میں اور بھی ابھی آئیں گے لوگ پارٹی جب بن جاتی ہے تو لوگ شامل ہونے شروع ہو ہیں نا ٹھیک ہے نا تو پارٹی بن گئی غیر منصرف عسم آ اس میں اسٹارٹنگ جو ہے وہ خواتین ہیں اب اس میں مزید کچھ آئیں گے تو ان کو پارٹی کو نام دے دیا گیا غیر منصرف اسما تو غیر منصرف اسما جی کسے کہیں گے ایسے اسما جن پہ ڈبل حرکت نہیں آتی پہلی بات ٹھیک ہے نمبر دو وہ زیر نہیں ہوتے حالت جرمے زیر قبول نہیں کرتے حالت جرمے زیر نہیں ہوتے اس طرح کرنے اوکے جی تو غیر منصرف اسما کو آپ کو پتہ چل گیا ماشاءاللہ تو ابھی ہمیں زیر والی تو بات اپلائی کرنی نہیں یہاں ہم نے تو مرفو ہی رکھنا ہے نا مختلف اور خبر دونوں تو مریم کا اعراب آپ کے سامنے آ گیا مریم مرفو اور مریم کے بارے میں میں خبر دینا چاہتا ہوں کہ ایک طالبہ ہے تو کیا کہا جائے گا مریمو طالبہ تن ٹھیک ہے نا تو نہیں ہوگا یہ نہیں کہ ہم اس کی بھی حرکت ہٹا دیں طالباتن تو نام نہیں ہے نا طالبۃ نام تو نہیں ہے نا تو اس لیے وہ تن ہی ہوگا مریم نام جو تھے وہ خیر صرف ڈکلیئر ہو گئے جی تو مریم طالباتن جی اسماعیل مریم مسلمان ہے مسلمان دوبارہ مریم مسلمتن مریم عبادت گزار ہے بدا تن مریم مریم بیٹھی ہوئی ہے اب مریم کھڑی ہے لمبا نہیں کرنا کاریم انیم مریم کا اماتن ہاں جی مریم نے روزہ رکھا ہوا مریمو سا اماتن اب سنا تو یہ نا کہ مریم سا ہے ٹھیک ہے یہاں بتا کہ مریم نے روزہ رکھا ہوا ہے جی جو مریم محنتی ہے ہاں بیٹا وہ کیا بنا دیا اسے ہاں مریم ہاں مریم دا تن ایکسیلینٹ ایکسیلنٹ ہاں جی مریم کے ساتھ شامل ہو گئی جی زینب مریم و زینب ہاں جی پہلے مرفو رکھے ہیں دونوں کو مریم و زینبو ہاں جی دونوں طالبات ہیں تالب تانی مریم و زینبو طالب تانی مریم اور زینب بیٹھی ہیں جالس تانی ہاں جی مریم اور زینب روزے دار ہے ہاں سائما تانی وٹ از ڈفرینس بٹوین سائی مانی اینڈ سائما تانی سائیمانی مذکر اور سائیما تانی منس جی مریم اور زینب عبادت گزارے آبدانی جی فروخ مریم اور زینب خوبصورت ہیں ماشاء اللہ صحیح لوگ ہیں آپ مریم اور زینب کے ساتھ فاطمہ بھی آ گئی مریم زینب اور فاطمہ اوکے جی جب آؤ گی مریم و زینب و فاطمہ تو ہاں جی سٹوڈنٹس ہیں کیا کہیں گے طالبات مریم و زینب و فاطمہ تو طالباتن جی مریم زینب اور فاطمہ لمبی ہیں مریم و زینبو فاطمہ فاطمہ لات ہاں تبھی لات ہاں جی مریم زینب اور فاطمہ کھڑی ہیں ہاں جی ناٹ مریم ہاں ٹھیک ہے عربی آرام نام سے آتی ہے ایسا ایسا بولنے سے تیزی سے عربی نہیں آتی کبھی آرام آرام سے مریم و زینب و فاطمہ تی جی علی شاہ یاد ہی رہتا تن کائما تن کائما تن ہاں جی زیب مریم زینب اور فاطمہ مہنتی ہیں ہی جی تینوں نے روزہ رکھا ہوا ہے